الحمد للہ ربین الامین رس سیدینخری نبی نبینا محمد ولاحاب اجماعی عمان طبی احمد اسلام امدین مبا جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے سامنے آ جائیں جدا اللہ ملاقات توحید کے تعلق سے جو ہر ہفتے کو یہاں ہوتا ہے وہ آج آخری درس ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد یا پھر کچھ چند دنوں کے بعد دوبارہ درس شروع کیا جائے گا لیکن درد شروع کرنے سے پہلے یا جو توحید کا یہ درس ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اور اس کے تعلق سے ہمارے ساتھی منظور صاحب نے بھی سوال بھی کیا تھا کہ اگر کوئی مصروف ہو اور امام سجدے سہو کرے اور ہم سلام پھیرنے کے بعد اڑ جائیں تو صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو بھی امام کا ساتھ دینا چاہیے اگرچہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر بیٹھ جائیں یعنی سجدے سہو کریں اور پھر امام دوبارہ سلام پھیریں تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکا لاجمی میں تو اس کو چاہیے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سدے سو کر لے سلام پھیرنے سے پہلے اس کو سرد سہو کر لینا چاہیے کوئی تیسری شکل یا کوئی تیسری صورت سرد سہو کی نہیں ہے یا تو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے یا تو سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے تیسری کوئی شکل حادیث کے اندر نہیں بیان ہوئی ہمارے ہاں کہ لوگوں نے تیسری شکل پیدا کر لی ہے اور یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں پھر تشدد کرتے ہیں پھر دو سجدے سو کرتے ہیں پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں یہ طریقہ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آیا ہوا ہے جو حدیثیں آتی ہیں سنم کی حدیثیں یا دیگر جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے اندر دو ہی طریقہ سجدے سو کا یا تو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے یا تو سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک طرف آپ سلام پھیر لیں پھر تشود کریں پھر دو سجدے شو کریں پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں یہ طریقہ جو ہے لوگوں کا اپنا خانہ ساز اور ایجاد کردہ طریقہ ہے اس طرح کی کوئی صحیح روایت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے خلاصہ کلان یہ ہے کہ امام کی مطالعات ظاہری چیزوں میں ضروری ہے اور سجدہ کرنا بھی ایک ظاہری چیز ہے لہذا اگر کوئی مضبوق ہے اور وہ کھڑا ہو جائے اور امام سجدے سو کرے اس کو چاہیے کہ وہ بھی امام کے ساتھ سجدے سو کر لے اور اگر وہ نہیں کر سکا لاؤ کی بنا پر یا بھول جانے کی جیسے یا کسی اور سبب کی بنا پر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بعد میں سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدے سو کر لے شریف قسم اس کی نماز مکمل ہو جائے اس سے پہلے جس کتاب کی شرح یا رسالے کی شرح کی جاتی تھی وہ رسالہ ختم ہو گیا تھا اور اس کے لیے حدیثیں آپ کے سامنے جو عقیدے سے متعلق رہتی تھیں ان میں کسی حدیث کا انتخاب کر کے اس کی شرح اور اس کے چند فوائد آپ کے سامنے بیان کیے جاتے تھے آج کا جو درسمارا ہے وہ حستے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہوگا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی عقیدے کے اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے اور ان کا مضول یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور عقیدے کے ایک اہم باب ہے اسی لیے عقیدے کی ساری کتابوں میں عیسی علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا یہ قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور وہ دوسری بڑی نشانی ہوگی ان کا نزول صحیح حادیث کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے اور اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ العالمین نے ان کے نزول کی طرف اشارہ کیا ہے اگرچہ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی حدیث اشارے نے اللہ حدیم نے بیان کیا ہے آج کچھ لوگ ایسے پا جاتے ہیں جو دہریا ٹائپ کے ہیں اور اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں یا اقلانی لوگ ہیں انہوں نے عشاء السلام کے مضول کا انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اس کا کوئی ذکر نہیں ہے جب اتنا بڑا معاملہ ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے تو قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگرچہ سراحت کے ساتھ اللہ حب العالمین نے بیان نہیں کیا ہے لیکن اشاروں میں ان کے نزول کا ذکر اللہ حد العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اور اگر بیان بھی نہ ہو تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ صحیح حدیثوں کے اندر بخار مسلم کے حدیثوں میں جس کی صحت پر تمام دنیا کے مسلمانوں کے اتفاق اور ماہ کرام کا ان حدیث کی کتابوں میں ان کے مضول کا ذکر موجود ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے لہذا اگر کوئی ان کے مضور کا انکار کرے تو گویا کہ وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے اور وہ حدیث کا بھی انکار کرتا ہے اور ایک بنیادی عقیدہ اور مسئلے کا انکار کرتا ہے اور اسلام کے اصول اور مبادی کا انکار کرنا کفر ہے لہذا عیسا اسلام کے مضول کا انکار کر دینا یہ بھی ایک کفر ہے اگرچہ اس کا ذکر سلاحت کے ساتھ حادیث کے اندر نہیں آیا قرآن مجید کے اندر کیونکہ قرآن مجید کے اندر تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی تھیں اور ان ذمہ داریوں میں سے ان ذمہ داری کو آپ نے ادا کیا اور حدیثوں کے اندر جو ہے آپ نے اس کو بیان کیا ہے اللہ ربامن فرماتا ہے سورج زخم قیاد نمبر اکسٹھ کے اندر کہ وہ النح العلم فلا تن تربہۃ و مستقی بیشک کی عیصا علیہ السلام کا مظہور قیامت کی ایک نشانی ہے وہ ان نغلس یعنی ہنستے عیصا علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں علم کہتے ہیں جھنڈے کو اور جھنڈا سب سے اوپر ہوتا ہے اور وہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے جس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں اور آدمی دور سے اس کو پہچان رہتا اپنے جھنڈے کو اس لیے اللہ ابانمات کہ وہ بھی بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نشانی ہیں یعنی ان کا نضول ان کا آنا ان کا اترنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لہذا تم قیامت میں شک نہ کرو فلا حال تنہا تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو میری پیروی کر لو یہی سیدھا دین ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حسط عیسی اسلام کے نزول کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ ضرور نازل ہوں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ان کے نزول کو بیان کیا گیا ہے اور ایک بڑی مشہور روایت حدیفہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث متعدد جگہوں پر بیان ہوئی ہے اس حدیث کے اندر بیان کرتے کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو ہماری مجلس سے اللہ کے رسول جناب محمد الرس اللہ وسلم گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو اور یہ دس نشانیاں وہی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ہوں گی پھر انہی میں سے آپ نے حس عیسائی السلام کے مزور کو بیان کیا ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے ابو حراض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سر کے ارشاد ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قریب ہے عیسیٰ ابن مریم عادل حکمراں بن کر کے اتریں گے وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیا کو ختم کر دیں گے اس وقت مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کثرت ہوگی کوئی کوئی لینے والا ہی نہیں ملے گا اس وقت ایک سجدہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا تو حدیث کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کی عقیدے سے متعلق انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مضور بیان کیا تو ایک عادل حکمراں بن کر کے دنیا کے اندر اتریں گے سلیب کو توڑیں گے کے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سلیب جو آج کل عیسائیت کی ایک نشانی بن چکی ہے ایک پہچان بن چکی ہے اسے ختم کر دیں گے اسے توڑ دیں گے اور اس, ان کی کوئی پہچان نہیں رہ جائے گی اور دوسرے خنزیر کو قتل کر دیں گے خنزیر کیوں قتل کریں گے کیونکہ ان کے ہاں خنزیر کھانا جائز ہے جبکہ حقیقت میں خنزیر کا گوشت ان کے مذہب کے اندر بھی حرام ہے ان کے ہاں بھی نسرانیوں کے ہاں بھی حقیقت میں جو خنزیر ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے لیکن یہ لوگ اسے جائز کر لیے ہیں اس کو کھاتے ہیں اس لیے علیہ السلام آ کر کے خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیا بھی ختم کر دیں گے جزیا علی ٹیکس جو آتا ہے اور غیر مسلموں سے کافروں سے ان کی حفاظت کے عوض جو ان سے رقم لی جاتی ہے اس کو جزیا کہا جاتا ہے وہ اسے ختم کر دیں گے تو یہ ان کی ذمہ داری ہوگی یہ ساری چیزیں وہ کریں گا آ کر کے دنیا کے اندر تو شدید سے بھی معلوم ہوا کہ حساب علیہ اسلام دنیا کے اندر آئیں گے اور اس طریقے سے اور وہ ایک عادل حکمراں بن کر کے دنیا کے اندر اتریں گے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے. ایک عادل فکمرہ بن کر کے آئیں گے دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے مال کی فراوانی ہوگی اور وہ نبی اور رسول بن کر کے دنیا کے اندر نہیں آئیں گے کیونکہ آخر رسول ہمارے نبی کے ناظم محمد رسول اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے باپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا جی ہاں ایک دوسری حدیث کے اندر ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابن مریم عادل و حاکم بن کر کے ضرور نازل ہوں گے وہ سلیب توڑ دیں گے خلزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ کو ختم کر دیں گے نفیس و قیمتی اٹھنیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا لیکن کوئی انہیں پکڑنے والا نہیں ہوگا اس سے امن و امان کی طرف اشارہ ہے کہ بہت زیادہ امن و امان ہو جائے گا قیمتی چیزیں لوگ چھوڑ دیں گے اور ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن کوئی ان قیمتی سامان پر یا چیزوں پر ہاتھ نہیں ڈالے گا باہمی عدابت اور بغض و حسد ختم ہو جائے گا لوگوں کو مال کے لیے بلایا جائے گا لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا یہ صحیح مسلم کے روایت ہے نسلانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دی ہے یہ ان کا عقیدہ ہے اسی لیے صلیب کو آ کے وہ توڑیں گے جیسا کہ اس بہت ساری حدیثوں میں صلیب کا ذکر ہے اور یہ نسلانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے صلیب پر انہوں نے جان دے دی ہے اور توڑ اور سلیب انہیں سولی دے دی گئی حالانکہ یہ سراسر غلط عقیدہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہست اعظم علیہ السلام سے جو سو ہوا اس سو کی بنا پر انہوں نے کفارہ دیا پوری انسانیت کی طرف سے اور اس طریقے سے اور انہوں نے جان دے دی ہے اس لیے اور پھر وہ کفارہ بن کر کے انہوں نے جان دی ہے تو ان کا جو عقیدہ ہی سراسر باطل ہے پہلی بات تو یہ کہ خود اللہ اب العامین نے ہستے اعظم کی دعا قبول فرما لی تھی قرآن کریم اللہ ربان نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہم نے انہیں کلما سکھائے اور عبانا ظلم الفسن علام تفمن خونہ نیو خاصی لہٰذا ان کا عقیدہ قرآن کے سراست خلاف سے باطل ہے اور قیاس اور عقل کے بھی خلاف ہے اگر غلطی ہنستی عدم علیہ السلام نے کی تھی تو جان ہستے عیسیٰ السلام کیوں دیں گے جنہوں نے غلطی کی انہیں کفارہ انہیں سزا ملنی چاہیے نا انہیں کرنا چاہیے ہستے عیسیٰ علیہ السلام کیوں کریں گے تو یہ قیاس اور عقل کے بھی خلاف یہ قیاس اور عدل کے بھی خلاف ہے کہ غلطی اس ہستے عدم اسلام سے ہو اور اس کی سزا ہنستے جو ہے السلام کو دی جائے ناض اللہ اور یہ عدل کے خلاف ہے اساق کے خلاف ہے جو ظلم کر جو گناہ کرے گئے جو جسے سو ہوتا ہے اس کی سزا اسے ملتی کسی اور کو دی جاتی ہے لہذا یہ ان کا عقیدہ ہی فاصل اور باقی میں خوفی عقیدہ ہے اللہ حسن کی دعا قبول فرما اور عیسیٰ اسات ختم نہیں کیے گئے ہیں نہ انہیں پھانسی دی گئی ہے بلکہ وہ زندہ اللہ اب العلامی نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ان کی شباہت کسی آدمی کو دے دی گئی چہرے کی اور لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسائی اسلام کو سوری دے دی ہے حالانکہ عیسائی اسلام کو سوری نہیں دی تھی انہوں نے کسی اور شخص کو دی تھی اللہ اب الامینی نے حس عیسی اسلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور وہ پھر قیامت کے سے پہلے وہ دنیا کے اندر نظر فرمائیں گے اسی لیے سلیب کو توڑیں گے وہ ان کے عقیدے کے مطابق ایکسیہ اسلام نے سلیم پر جان دی ہے اور یہ ان کی ایک نشانی اور پہچان بن گئی ہے اس لیے اس کو دنیا کے اندر آ کے توڑ دیں گے اور ان کی نظر میں خنزیر حلال ہے اس لیے اسے قتل کریں گے کیوں اس لیے کہ خنزیر کھانا ان کے شریعت اور دین کے اندر بھی جائز نہیں تھا ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو جائز کر دیا ہے اسے بہت ساری چیزیں انہوں نے حلال کر لی دن ہی میں سے خنزیر بھی ہے حالانکہ خنزیر جو ہے ان کے یہاں حلال نہیں تھا جزیہ نہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کتاب سے اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز قبول نہیں کریں گے یعنی اسلام لے کر کے آئے لاؤ اسلام قبول کرو یعنی ان سے جنگ کی جائے گی جو پہلے کتاب ہیں جو کافی مشرقی ہیں ان سے جنگ کی جائے گی اور جنگ کرنے کی صورت میں ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہوگا یا تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں یا تو پھر اسلام قبول کریں جزیہ نہیں قبول کیا جائے گا ان سے جزیا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور اللہ ابرامین نے بیان بھی کیا ہے کہ سارے جو اہل کتاب اور نسانی ہیں وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ اسلام پر ایمان لے آئیں گے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا نبى قبل قَبْلَ و يوم القيا ميكون و عليم شہيدہ اس یہ اقرا کی سائس سے معلوم ہوا اللہ فرماتا ہے کہ اہل كتاب ميں ايک بھى ايسا بچے گا جو عيسا علیہ السلام كى موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چكے يعنى ايمان نہ لائے اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن وہ خود ان پر گواہ ہوں گے یعنی قیامت سے پہلے جب وہ آئیں گے اس زمانے میں جو بھی اگلے کتاب ہوں گے یا تو انہیں قبل کر دیا جائے گا یا تو پھر وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور عشایت کریمہ میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حس عیسی اسلام کی موت نہیں ہوئی ہے اللہ ماتا قبل موت ہی ان کی موت سے پہلے اور کسی کو دوبارہ موت نہیں دی جاتی ہے ایک ہی بار انسان مرتا ہے اور ابھی چونکہ ان کی موت نہیں ہوئی ہے دنیا میں آئیں گے اتریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان پر لوگ ایمان لائیں گے اور اہل کتاب اور اس طریقے سے اور وہ خود ان کی اس بات کی گواہی دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جزیہ نہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کی وہ اسے ختم کر دیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جزیہ جو نہیں قبول کیا جائے گا کیا یہ زبردستی کی بنا پر ہوگا یا کس وجہ سے ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اسلام لوگ قبول کریں گے وہ برضہ و رقبت قبول کریں گے اس میں زبردستی کی بات نہیں ہوگی وہ سارے کے سائے لوگ نشانیاں دیکھ کر کے اور اس طریقے سے ان کی دعوت سے متاثر ہو کر کے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے اور لوگ جو ہے اور برضہ و رقبت ایسی چیز ہوگی زبردستی یہ نہیں کیا جائے گا اور جزیہ نہ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین اسلام کے اندر نصف ہوگا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دین اسلام تو کامل ہے مکمل ہے اور دین اسلام کے اندر بھی جزیہ اور ٹیکس ہے تو پھر وہ آ کر کے جب ختم کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے قانون کو ختم کر دیں گے اور یہ نص ہے اس کا جواب یہ ہے جواب دیا ہے کہ وہ نسل یہ نص نہیں ہوگا یہ تو خود اللہ کے رسول جناب محمد الرس اللہ وسلم کی حدیث اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق ہے ایسا ہوگا وہ آئیں گے اسے ختم کریں گے اور خود اللہ کے اصول کی حدیث ہے کہ جزیا اس وقت تک قبول کیا جائے گا جب تک جو ہے تک عیسیٰ علیہ السلام کا منظور نہیں ہوگا یہ تو خود آپ نے فرما دیا ہے لہٰذا اس میں منسوخ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آ کر کے اسے نقص کر دیں گے ختم کر دیں گے نہیں یہ تو خود ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جزیا اس وقت تک قبول کیا جائے گا جب تک ہفتے علیہ السلام کا رضول نہیں ہوگا جب ان کا منظور ہو جائے گا جزیا ختم ہو جائے گا ایسے اللہ کے اصول کی حدیث ہے کہ دجال کی ہلاکت کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا جہاد اس وقت تک رہے گا جب تک دجال ختم نہیں کر دیا جائے گا. جب دجال مر جائے گا اسے قدر کر دیں گے اشارے اسلام تو جہاد ختم ہو جائے گا کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نواب اللہ دجال کے آنے کے بعد جہاد منسوخ ہو گیا نہیں یہ تو اللہ قسم کی حدیث ہے آپ نے فرما دیا کہ اس کا وقت اس وقت تک رہے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے مرنے کے بعد ایسے یہ بھی ہے کہ جزیا کے بارے میں جو مسئلہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو جائے گا اور ان کو یہ اختیار دیا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق آپ کی پیشی گوئی کے مطابق ہے یہ لہذا اس میں کوئی منسوخ کا یا نس کا معنیٰ نہیں ہے جو اپنی طرف سے کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا اقوام و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ ایک کہتے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے وہ اور ان کی نبود دو کے لیے خاص تھی بغیر باپ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے اللہ ربلامین کے انہیں انہیں کلم کن سے پیدا کیا وہ کلم کن نہیں ہے اس بات پر دھیان دیجئے گا کہ کلم کن نہیں ہو کلم کن سے اللہ رب حربلامین کو پیدا کیا ہے جی ہاں جیسے ہم ہاں جی ہاں اور آپ مان لیجیے ہماری انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے تو انسان مٹی نہیں ہے بلکہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا انسان مٹی نہیں ہے ایسے ہی ہنستے اعظم عیشا علیہ السلام کلم کن سے پیدا کیے گئے وہ بذات خود کلم کن نہیں ہیں جی ہاں اور ایسے ہی یہ جو پانچ اہم انبیاء اور رسول ہیں انہیں میں سے ہنستے عیسی اسلام بھی ہیں اللہ رب نے انجیل کتاب ادا کی تھی اور انجیل بھی اللہ رب ابلامین کا کلام تھا اللہ کا کلام تھا ابھی طارک جمیل کا ایک آیا ہے جو ہے ایک فلسفہ اس کی سمجھ یا بکواس اس کی وہ کہتے ہیں کہ کی کیا نام ہے جو اس سے پہلے کتابیں اتری ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں تھی وہ آسمانی کتاب تھی اس لیے ضائع ہو گئی اللہ کا کلام نہیں تھی تو زبور انجیر اللہ کا کلام نہیں بلکہ وہ آسمانی کتاب تھی تو آسمان سے کسی نے نازل کیا آسمان نازل کیا جی وہ ہے نازل کرنے والا پوچھنا چاہیے ان سے کہ آسمان سے کیا وہ خود بخود ایسے بارش کے طریقے سے اتر گئی زمین پر یا کوئی نازر کرنے والا ہے اس وہ نازر کرنے والے اللہ غامین ہے اور وہ اللہ غامین کا کلام ہے پھر وہ اگرچہ ان لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی اور تبدیلی کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ جو ہے وہ تورا زبرنجی اللہ کا کلام نہیں ہیں اللہ نے قرآن اور قرآن کا انکار ہے اب اصل میں ان کے پاس یہ شریف نہیں ہو رہی یونیورسٹی کہی کے کہیں کہ پڑھے گئے تھے اور جو ہے لگ گئی اس معاملے میں اور لوگوں کی جو ہے ہدایت اور اس کے سے بن گئے ہیں تو انہوں نے کیا جو اللہ علامین خود کیسا قرآن مجید کے وہ کب اللہ موسا تکلیما اللہ نے موسا سے کلام کیا اللہ عبامین خود کیسا قرآن مجید کے کی اندر کیسے موسا اسلام سے اللہ نے کلام کیا لہٰذا یہ تورا زبور زبر سب کے سب اللہ کا کلام ہیں یہ اگر کوئی اللہ کا کلام نہیں مانتا تو کفر کے درجے تک بات پہنچتی ہے یہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ یہ عقیدے کا معاملہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے آسمانی کتاب ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ کلام ہے ان کی ان کے محفوظ نہ رہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کلام نہیں ہے ان کے محفوظ نہ رہنے کی وجہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان کتابوں کی ذمہ داری ہم نے انسانوں کو دی تھی جی جن کو کتاب دی گئی لہٰذا وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے لہذا اس کے اندر لوگوں نے تحریف کر دی یہ قرآن جو ہے اللہ نے حاضر کیا اس کی حفاظتی ذمہ داری اللہ ابرانی نے خود لی ہے اگرچہ اس کی حفاظت انسانوں کے ذریعے ہی سے کی جائے گی یہ بھی آپ نوٹ کیجیے قرآن کی حفاظت بھی انسانوں کے ذریعے سے کی جائے گی علماء پیدا کر کے محدث پیدا کر کے قرہ پیدا کر کے مبصرین پیدا کر کے اسے اس یاد کرنے کے اس کے ذریعے سے اس کی بات کی جائے گی لیکن اس کی حفاظ کی ذمہ داری اللہ غلامین نے خود لی ہے اللہ عبامین ایسے افراد پیدا کرے گا جو ان کی حفاظ کریں گے وہ نَحْنُ نہو نہ ذن لَهُ اننا ہمیں نہ وہ اس کے حفاظت کرنے والے لہذا قرآن محفوظ اس لیے ہے کہ اللہ ہر بلامین نے اس کے حفاظ کی ذمہ داری لی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں جو اتری ان کی حفاظ کی ذمہ داری اللہ ہرب الامین نے لی تھی اس لیے وہ تبدیل ہو گئی محرف ہو گئی یہ وجہ نہیں نا بلّہ اللہ کے کلام نہیں تھے وہ سارے کے سارے اللہ کا کلام تھے اللہ اربلامین کا کلام تھے اللہ کی کتابیں تھیں لیکن ان کی حساب کی ذمہ داری انسانوں سے دی گئی تھی اس لیے وہ ساری کتابیں ضائع ہو گئی یا ان کے اندر تحریر تبدیل کر دی گئی یہ نہیں ہے کہ کتابیں جو ہے اللہ کے کلام نہیں تھی یہ بہت بڑا یعنی بہت سنگین طرح کی غلطی ہے جو انہوں نے انتخاب کیا ہے تو اللہ ربنان کو حفظ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی جناب محمد علیہ السلام کی بشارت دی ہے کہ باقاعدہ ان کا وہ آئیں گے اور ہمارے نبی اور ان کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اور وہ سب کے اور وہ اللہ کے بندر غلام تھے ان کے اندر وبیت یا ان کی کوئی خصوصیت نہیں تھی ان کے اندر جی ہاں اور وہ اللہ کی روح تھے اللہ کی روح کا مطلب نہیں ہے کہ نوب اللہ کے اللہ کی ذات کا حصہ تھے جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن کے اندر اسلام کے اندر اس کی اضافت اللہ کی دو طرح ہوتی ایک تو عام اضافت ہے اور ایک خصوصی اضافت ہے عام جیسے یہ کہنا کہ ساری زمین اللہ کی ہے یہ ایک عام چیز ہے کہ اس اللہ اللہ نے خود ہمایا کہ عرد اللہ واسع اللہ کی زمین کشادہ ہے اللہ الامن کی زمین کشاہدہ تو عرد اللہ زمین کی نسبت اللہ کی طرف کی اور یہ کہا گیا کہ اللہ کی زمین کشاہدہ ہے کہ ساری زمین اللہ کے سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے تو یہ ایک عام نسبت ہوگی اس میں کسی خاص جگہ کو مخصوص نہیں کیا گیا ایسی آسان کے بارے میں کہ سارے آسمان اللہ کی مخلوق ہیں پہاڑ اللہ کی مخلوق ہیں سب کے ہیں اللہ کے ہے سارے پہاڑ سارے مخلوق اللہ کے اللہ نے بنایا تو ایک عام نسبت ہے یہ اور ایک نسبت خاص ہوتی ہے اور خاص خاص کس لیے ہوتی ہے خصوصیت کی بنا پر جیسے آپ کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں سب اللہ کا گھر ہے لیکن ان کی خصوصیت ہے کعبے کی خصوصیت ہے اس طریقے سے جتنی بھی روحیں ہیں دنیا کے اندر ہمارے اندر یا جانوروں کے اندر وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی روح ہیں یعنی اللہ کی مخلوق پیدا کی ہوئی روح ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العلامین ان کو کل میں کن سے پیدا کیا اس لیے روح اللہ کہا جاتا ہے اس لیے روح اللہ کہا جاتا ہے ورنہ عبداللہ کہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے نہیں اللہ کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے دنیا کے اندر اللہ جو ہے کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجی ہے اور نہ ہی نوز اللہ اللہ کا کوئی اولاد ہے نہ اللہ غلامن کسی کا باپ ہے نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں کوئی اللہ علامین کے لیے اللہ کی ذات سے کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے کی ذات کا کوئی حصہ اگرچہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں تو روح اللہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نسبت اللہ کی طرف خصوصی طور پر کی جاتی ہے کیونکہ کلم کن سے اللہ رب العامن کو پیدا کیا ہے اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے اور نہ سب کی روحوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہمارے اندر جلوہے ہیں اور جو ہے جانوروں کے اندر جلوہیں ہیں انسانوں کے اندر سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا اللہ ہی سب کا خالق اور معلوم لہٰذا روح اللہ کا کہ اللہ کی ذات کا حصہ لیتی اللہ رب العامن نے بہت سارے سا کیے ایسے موجدات جو یعنی کیا نام ہے جسے زندوں کو مردہ کرنا یا اندھوں کی بساط وابست کر دینا یہ ساری یہ سارے موجدات اللہ حربراہین انہیں عطا کیے تھے جی ہاں بچپن نے اللہ ہر براہین انہیں بات کرنے کی قوت اور قویتا فرمائی تھی انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت شرک سے دور رہنے کی ترقی کی اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو درجار سے ڈرایا ہے اللہ کے سر حدیث سے کوئی ایسا نبی نہیں آیا دنیا کے اندر جس نے اپنی قوم کو درجار سے نہ ڈرایا یعنی حسین السلام لے کر کے حسین عیصع السلام عمار نبی تک ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے لہایا ہے کیونکہ دجال کے فتنا بہت بڑا فتنہ ہوگا بہت بڑا فتنہ ہوگا اس لیے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے لڑایا ہے اور ایسے ہی جیسا کہ سے پہلے بیان کیا گیا گیا کہ نہ ان کو شوری دی گئی ہے اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا بلکہ اللہ ابرامین نے آسمان کو ان کو زندہ اٹھا لیا ہے آخری زمانے میں ان کا نزول ہوگا نزول کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی ان پر جنازے کی نماز ادا کی جائے گی انہیں دفن کر دیا جائے گا پھر وہ اپنی قوم سے قبر سے دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے ان کی تفصیل کہاں ہوگی اس کے بارے میں اللہ عبان کو علم ہے کہ وہ کہاں دفن کیے جائیں گے البتہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جہاں ان کی وفات ہوگی وہیں ان کو دفن کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے اصول کی حدیث ہے کہ نبی انبیاء کرام جہاں وفات پاتے ہیں جہاں ان کی موت ہوتی انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے یعنی ان کے جسم مبارک کو نقل نہیں منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے. جہاں وفات ہوگی ان کو وہیں دفن کیا جائے گا ہمارے نبی کی وفاطیہ عائشہ ضلعہ قلعے میں ہوئی اس لیے ان کو وہاں دفن کیا گیا تو جہاں جس کی وفات ہوئی انبیاء کرام کو ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے بعض روایات ان کے اندر آتا ہے کہ ان کی تسفین جو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ان کی قبر کے وہاں پر ہوگی اجرے عائشہ میں تو ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے ساری کی ساری روایتیں ضعیف اور منکر ہیں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو دعوت کی ہے تو مام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے بارے میں سمایہ کہ روایت منکر ہے اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف راوی کسی سکار راوی کی مخالفت کرے ایسی روایتوں کو منکر کہا جاتا ہے اور یہ حض درجہ ضعیف کے زمرے لی روایت آتی ہے حض درجہ ضعیف شاذ کن روایتوں کو کہا جاتا ہے اگر کوئی سکار عاوی کسی اپنے سے زیادہ شفا کی مخالفت کرے آپ لوگوں نے پڑھا دعو سنتر کے اندر ہم نے ہمارے کارکنان ہیں ان کے لیے قواعد حدیث یا اصول حدیث یا علم حدیث کا دورہ رکھا گیا اور باقاعدہ بھائی تفسیر کے ساتھ سارے مثال بتائے گئے تھے تو ان میں ایک شاز منکر ضعیف موضوع باطل یہ ساری اصطلاحات نے مہدی کی اور ان کا ایک معنی اور مطلب ہوتا ہے جب منکر کہا جائے تو منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ضعیف راوی کسی سکار آوی کی مخالفت کر دے ایسی روایت کو منکر کہا جاتا ہے اور حد درجہ ضعیف روایت ہوتی ہے نا قابل عمل ہوتی ہے ایک تو خود راوی ضعیف ہے وہ دوسرا یہ کہ اس نے سکار آوی کی مخالفت کر دی ہے اس لیے اس کے اندر زیادہ پایا گیا تو امام البائے رحمۃ اللہ علیہ وماعتی اس روایت کے بارے میں کہ روایت کیا ہے منکر ہے ایسی بات جو ہے موقف روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حسیہ اسلام کو یعنی عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے گا تو یہ ساری روایتیں جو ہیں درست نہیں ہیں اور ان کی جہاں وفاط ہوگی وہاں ان کو دفن کیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مرزائی ہیں قادیانی ان کا بھی عقیدہ ہے جو نسلانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا انہیں سولی دے دی گئی ہے اسی لیے غلام احمد قادیانی کے بہت سارے اس کے ادوار ہیں وہ اور لوگ اسے جو ہے مہدی کیا نام ہے مسیح سمجھ رہے ہیں یعنی مرزا غلام کا بھی اس نے پہلے جو ہے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا نبی ہونے کا بہت سارے اس کے دعوے ہیں سارے, سارے جھوٹے دعوے تھے تو اس نے بھی جو ہے یا عقیدہ گڑھا یا یہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں خود جو ہے عیسیٰ مسیح میں عوض ہوں یعنی جو مسیح مسیح اور اسلام کی جو حدیثوں کے اندر آنے کی جو پشینگی بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں اس نے اپنے آپ کو مراد دیا کہ میں ہی وہ مسیح موجود ہوں حالانکہ اس کا جو ہے یہ کہنا سراسر باطل تھا کیونکہ علیہ السلام کا نظور دجال کے زمانے میں ہوگا جی ہاں اور جو ہے علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے ابھی نہ دجال کا دجال آیا ہے نہ اس کا قتل ہوا ہے لہذا اس کا یہ کہنا ہی سراسر باطل تھا آپ کے ہے کا یہ کہنا تو بہرحال وہ اور پھر عیسیٰ السلام آسمان سے جو ہے اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے زندہ نازل ہوں گے اور یہ غلام احمد فادیانی تو ہندوستان کے اندر پیدا ہوا نہ وہ آسمان سے اترا ہے نہ جو ہے اسے کہاں سے ہی رہا بلکہ تو خود پیدا ہوا جی ہاں تو عیساء اللہ اسلام باقاعدہ آسمان سے اتریں گے یہ حدیثوں کے اندر آتا ہے لہذا اس کا جو عقیدہ تھا یا اس نے جو دعویٰ اپنا کیا وہ سراسر جو ہے کیا نام ہے دعویٰ اس کا باطل تھا عیسی اسلام کے بارے میں ہے کہ دمشق کے اندر ایک مسجد ہے جامع اس مسجد کے سفید مینارے پر ان کا جو ہے مزغول ہوگا اور دجال کو جو ہے وہ خطر کریں گے جی تو یہ ہے کہ عیسیٰ اسلام کے بارے میں مرزایوں اور خادیانیوں کو یہ عقیدہ ہے جو نسلانیوں کا ہے کہ ان کو خطر کر دیا گیا یا ان کی وفات ہو گئی ہے اس لیے مرزا غلام احمد خادیانی جو ہے ملعون وہ اپنے آپ کو جو ہے مسیح کہا کرتا تھا عیسی اسلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں یا بہت سارے وجوہات ہیں انہیں میں سے کچھ یہ علماء نے بیان کی ہے کہ مسیح کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ پھیرنے والا عیسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو جو ہے برس کی بیماری ہوتی تھی تو اس کو شفا مل جایا کرتی تھی وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے دوسری توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ مسیح کے معنی خوبصورت کے بھی ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خوبصورت ہیں ہوں اور اس لیے جو عیسیٰ اسلام کو مسیح کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے نزول کے بعد جو ہے وہ زمین میں بہت سیر کریں گے سفر کریں گے اور عربی میں زیادہ سفر کرنے والے کو مسیح کہا جاتا ہے اور بھی بہت ساری ترجہات جو ہے قلم نے بیان کی ہیں دجال جال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر کہ وہ مسیح جو ہے کہ مانے میں بیان کیا کہ زیادہ سفر کرنے والا تو دجال بھی پوری دنیا کے اندر سفر کرے گا صرف مکہ اور مدینہ دو ایسے شہر ہوں گے جہاں انہیں داخل ہوگا بلکہ باقی دنیا کے ہر شہر میں وہ جائے گا ہر جگہ پہنچے گا وہ اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے جی ہاں موسیٰ علیہ السلام کی صفات بھی احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جسے بیان کرتے ہیں اللہ کے دجال کے بعد اللہ تعالیٰ رب العمی نصال السلام کو بھیجے گا وہ ایک صحابی ہیں جن کا نام عروا بن مسعود ان کی جیسی ان کی شکل ہوگی ان کا کد پشت ہوگا اور رنگ جو ہے سرخ ہوگا سینہ بڑا چوڑا ہوگا اور اس طریقے سے بال جو ہوں گے گھنے ہوں گے اور سیدھے ہوں گے اور ان کی شکل جو ہوگی عروابی مسعود ایک صحابی ہیں ان سے ملتی جلتی ہوگی جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ان کے نزول کا وقت بھی احادیث کے اندر بیان کیا یہ کیسے نازل ہوں گے یعنی بڑی تفصیلات احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں کہ ان کے نزول کا وقت کیا ہوگا کیسے نازل ہوں گے تو جو صحیح حدیثوں سے جو ثبوت آتا ہے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ان کا نزول ہوگا اور دمش جبی سیریا کے اندر ہے شام میں اور وہاں پر ایک مسجد ہے جامع مموی جامع مسجد اس کا نام ہے اس جامع مسجد کے مشرق میں سفید مینارے پر سلاط فجر کے وقت ان کا نزول ہوگا نزول کے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے نظر آ رہے ہوں گے ورس اور زافران خوشبو میں ان کے کپڑے رگے ہوئے ہوں گے وہ امام مہدی کی امامت میں صلاح ادا کریں گے چالیس سال تک دنیا کے اندر رہیں گے یہ ان کے وس کا وص بیان کیا گیا ہے یعنی ہنستے عیسیٰ اسلام کی نظور کا ابو حرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے سرخ ان کے ارشاد ہے کہ میں اور عیسیٰ اسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے وہ آسمان سے اتریں گے جب تم انہیں دیکھنا جب تم انہیں دیکھنا تو پہچان لینا ان کا قد متوسط ہوگا رنگ سرخ ہوگا اور سرخ اور سفید کے درمیان ہوگا وہ زرد رنگ کے دو کپڑے زیب تن کیے ہوں گے ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے ابھی پانی چپنے والا ہے حالانکہ وہ نہ ہوں یعنی پانی نہیں ہوگا ان کی سم پر نہ لوگوں سے جہاد کریں گے جزیہ ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کے علاوہ سارے دینوں کو مٹا دے گا وہ کانے دجال کو بھی ختم کر دیں گے وہ چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے جی ہاں تو ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اس اللہ کے اصول کی جنازے کی نماز پڑھی ہے جی ہاں وہی طاری جمیل کا میں نے دیکھا کہ نے جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ ابوامین ان کی اللہ کے اصول جنازے کی نماز پڑھی ہے اللہ یعنی انسان کے پاس اگر عقیدہ نہ ہو علم نہ ہو تو کتنی کفریہ باتیں کرتا ہے کہنا افضل اللہ ابوامین نماز پڑھتا ہے کہ اللہ اقبام روزہ رکھتا ہے کیا نہ اللہ زکات دیتا ہے استغفراللہ کتنی کفریہ بات ہے لوگوں کے ساری پتہ نہیں سمجھاتی کہ اللہ اقبامین ان کی نماز جنازہ پڑھی استغفراللہ ہوگا احادیث کے اندر موجود ہے کہ جو ہے حتہ کی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ عورتوں نے ان کی جنازے کی نماز کے لیے ہم نے نہیں کیونکہ نماز جنازہ کا حکم جو ہے سب کے لیے عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں سبھی عورتوں کے لیے نہیں لیکن عورتیں خبر نہیں جائیں گی اگر مسجد کے میں جنازہ ہے تو عورتیں بھی جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتی باقاعدہ اللہ کے سر کے زمانے میں جنازے آتے تھے پڑھاتے تھے تمام افراد میں تاراض بھی اور جو ہے جو عورتیں تھیں باقاعدہ وہ نماز جنازہ پڑھا کرتی تھیں تو یہ ہے کہ بچوں نے جناز نمازیں پڑھی مردوں نے نماز جنازہ پڑھی اور جو ہے پھر اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا لیکن اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو ہے کیا نام کرتے ہیں لوگ کہ ان کو جنازے کی نماز ان کی نہیں پڑھی تھی بلکہ نوزل اللہ اللہ نے نہیں پڑھی تھی بہت بڑی سنگین بات غلط بات یہ اور یہ جو ہے حد درجہ یا نام ہے یہ عقیدۂ خلاف بات اسرے کا تصور رکھنا ہی کہ نوز بلّہ اللہ ابام جو نماز پڑھتا ہے اور جو ہے اللہ ہمارے نبی کی جنازے کی نماز پڑھی کوئی ایسا نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کسی حدیث کے نظری حکرات ہے جی ہاں تو یہ ہے کہ ان کی بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور لوگ ان کے مسلمان جو ہے جنازے کی نماز ادا کریں گے ایسے صحیح مسلم کروا ہے کہ جاب عبد اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے اصل کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ حق پر حق کے لیے لڑتا رہے گا وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا اور غلبہ دو طریقہ ہوتا ہے ایک غلبہ دلیل سے اور ایک غلبہ کیا نام ہے جسمانی سمجھ یا ظہور کے معنی ہوتا ہے غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے غلبہ اسلام کا غلبہ یا غلبہ کا مطلب دو ہوتا ہے ایک تو دلیل اور برہان سے اور ایک تلوار سے رہ جی. جی ہاں تو اسلام کو اللہ عام نے غلبہ عطا کیا اور قیامت تک اسلام غالب رہے گا اسلام نہ کبھی مغلوب ہوا نہ غالب رہے مغلوب رہے گا اللہ کے سر قیدی اللہ اسلام غالب رہے گا کوئی اس پر مغلوب غالب نہیں آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں اسلام غالب نہیں اس وقت تو جو ابھی جو غلبہ اسلام کو حاصل ہے وہ بیان اور دلیل اور حجت کا غلبہ ہے کیونکہ یہی ای ایک دن دین صحیح دنیا کے اندر سارے دین باطل ہے اور دلیل اور جب کی بات آئے گی حجتوں کی بات آئے گی تو حجت اور دلیل میں اس دین کے سامنے کوئی دنیا کا دین نہیں ٹک سکتا اس لیے ہمیشہ اس دین کو غلبہ حاصل رہے گا اگرچہ تلواروں کے ذریعے سے اس دین کو غلبہ نہیں ہے ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری کی بنا پر غلط عقیدے کی بنا پر ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ورنہ یہ کہ اسلام ہمیشہ غالب ہے اور غالب رہے گا تو غلبہ یا تو دلیل کی بنا پر ہوتا ہے اور یا تو طلباء اور سلام کی بنا پر ہوتا ہے تو برہان اور جو بیان ہے اس کی بنا پر اسلام غالب اور قیامت تک غالب رہے گا تو اللہ کے سلوکی تھا ہاں فرماتے ہیں کہ قیامت تک اسلام غالب اور وہ گروہ جو ہے قیامت تک غالب رہے گا تو اس گروہ کے غلبے کے بارے میں علمانی ہی دو تفصیلیں کی ہیں کہ یا تو اس کا کلمہ ہوگا لوگ اس کی تباہ کریں گے اس گروہ کی یا تو دلیل اور برہان سے وہ گروہ غالب رہے گا جب عیسیٰ علیہ السلام نازر ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہے گا تشریف شیب لائیں اور ہمیں نماز جنازہ، نماز پڑھائیں وہ جواب فرمائیں گے نہیں تم لوگ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو اور یہ اس امت کے لیے اللہ عامین کی طرف سے عطا کردہ اعجاز ہے یہ صحیح مسلم کے روایت ہے لہذا خود امام مہدی جو ہمارے جو اللہ کے رسول کے کمتی ہیں وہ خود جو ہے نماز پڑھائیں گے اور عصری کے امام حسدِ عیسیٰسلام جو ہے ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور غلط فکر مسلمانوں کے اندر جو ایک تقریدی فرقہ ہے ان کے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ موسی حسط عیسیٰ السلام جب نازل ہوں گے تو ہمارے مسلک کے مطابق فیصلے کریں گے حالانکہ یہ سراسر باطل ہے اور یہ بہت بڑی جسارت ہے جن لوگوں نے ایسی بات کہی ہے اللہ کے رسول حسط عیسیٰ علیہ السلام اپنی جو ہے کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے جتنے بھی تقلیدی فرقے آئے ہیں سب کے سب بعض موجود میں ہیں تفریدی فرقوں کا وجود بادنیوہ قرآن و سنت اللہ کے قصور سے زمانے سے ہے اس کے ماننے والے لا کے زمانے میں بھی دل قیامت تک رہیں گے جی ہاں لہذا یہ کہنا کہ ہمارے مذہب اور ہمارے مسلک کے مطابق جیسا کہ جو ہے دیوبندیوں اور ہمفیوں نے کہ عقیدہ ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم فی مسلک کے مطابق فیصلے کریں گے جی ہاں یہ سراسر فرد بات ہے عیسیٰ علیہ السلام جب وہ آئیں گے تو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے جی ہاں کوئی نیا دین بھی لے کر کے نہیں آئیں گے وہ دین دین اسلام ہے اور اللہ کا ایک ہی دین ہے اللہ ابراہمی نے دنیا میں کوئی دو دین نہیں نازل فرمایا ہے جان لیجیے ایک ہی دین اللہ نے نازل کیا ہے ہفتے آدم سے لے کر کے اپنے نبی تک ایک ہی دین رہا ہے کوئی دو دین نہیں رہا شریعتیں الگ ہوا کرتی تھی بس پنّا دین سب کا ایک ہی دین اسلام اللہ ابراہمی نے موسا اسلام کو بھی ابراہیم اسلام کو بھی سب کو مسلمان کا سارے نبیوں کا دین ایک تھا اور ایک ہے اور وہ دین اسلام لہذا کوئی دوسرا دین لے کر کے نہیں آئیں گے جی ہاں اور وہ ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے ان کے دور میں مال کی بڑی فراوانی ہوگی بارشیں خوب ہوں گی زمین خوب پھول پودے اگائے گی دلوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی یعنی حسد نہیں رہے گا لوگوں میں کیونکہ سب کے کی پاس مال ہوگا کون کس سے حسد کرے گا جی ہاں آئینے کی طرح سب کے دل صاف اور شفاف ہو جائیں گے حسد اور بغض کا خاتمہ ہو جائے گا جی ہاں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور حدیث کے اندر بیان کیا کہ وہ حج بھی کرنے جائیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ سلانا فرماتے ہیں کہ اللہ کسلم کے ارشاد ہے ذات یہ قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے میری جان میری جان ہے عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں یعنی حج کرام کے احرام باندھیں گے یعنی حدی عیصی علیہ السلام بھی حج کرنے کے لیے جائیں گے اور یہ حدیث کے اندر چونکہ اس کا ذکر موجود ہے اس لیے اس پر انسان کا ایمان چاہیے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جی ہاں یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حصے عیسوع علیہ السلام کیوں نازل ہوں گے کیا وجہ ہے اور کسی اور نبی کو نہیں اتارا یا صرف عیصا علیہ السلام کو کیوں اتارا جائے گا اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ جو یہ و سارا کام و گمان ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے ان کے اسم و گمان کو باطل کرنے کے لیے اللہ رب عیصا علیہ السلام کو دوبارہ دنیا کے اندر نازل کرے گا کہ تمہارا شریک وہم ہے گمان ہے اور عیسی اسلام جو ہے قتل نہیں کیے گئے ہیں زندہ ہیں اسے اللہ اللہ اقمان ان کو دنیا کے اندر جو ہے دوبارہ نازر کرے گا دوسری حکمت یہ ہے کہ جو بھی مخلوق ہے انسان اللہ حکمان حمایا ان کے بارے میں کہ منہ خلفناک ہوں وفیان اسی زمین مٹی سے تمہیں پیدا اسی کے اندر تم کو اٹھائیں گے اور انہیں میں سے دوبارہ تمہیں ہم اٹھائیں گے عیسیٰ اسلام بھی ایک مخلوق ہیں ہست اعظم اسلام کے اولاد میں سے ہیں اور وہ بھی بشر تھے انسانوں میں سے تھے لہٰذا ان کی بھی طبی موت ہوگی اس لیے وہ دوبارہ جو ہے زمین پر آئیں گے اور پھر ان کی طبی موت ہوگی اور پھر انہیں زمین میں دفن کیا جائے گا ان کی جو ہے جس طریقے سے اور امجیا کرام کی تصویر یا انسانوں کی تسوین ہوتی ہے اس لیے جو ہے ان کو دنیا کے اندر بھیجے گا جی ایسے ہی نصارہ کی کے کا مضور کہ وہ سلیب توڑ دیں گے اور جس خنزیر کو قتل کر دیں گے جسیا ابھی ختم کر دیں گے تو یہ بھی اس لیے بھی اللہ حبان کو دوبارہ دنیا میں نظر کرے گا اور ایک حکمت لوگوں نے یہ بیان کی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بےحد قریب ہیں اور یعنی حس علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی ہیں اور ان کے اور ہمارے اور علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے تو پھر دوبارہ جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر آئیں اسی قربت کی بنا پر جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے سرو بناتے ہیں کہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں عیسی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں سب سے زیادہ قریب کیونکہ ان کے اور علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے ایک یہ قربت ہے لہذا اسی خصوصیت کی بنا پر ان کا دوبارہ مضول ہوگا واللہ عالم تو یہ کچھ حکمتیں ہیں ان کے حضول کی اور بہترین حکمت والا اللہ ہے وہی زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ان کے حضوروں کی حکمت کیا ہے یہ کچھ عقائد ہیں یا کچھ مسائل ہیں جو اس عیسائی اسلام کے بارے میں قرآنہ حادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں اللہ دعا ہے کہ اللہ اقبامی نے ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے کتاب و سنت کے مطابق ہمارے عقیدے کو کرے اور عقیدے میں کسی بھی طرح کی غلطی سے اللہ اقبان نے ہمارے فاضمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ